وقفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فعلى بذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله الله سلم لا تحصرن من المعبوك شيئا ولو أن تلقى أخاقا بوجه قليق او كما قال عليه السلام یہ صحیح مسلم مستد احمد بن حنبل اور دیگر قطب حدیث کی روایت ہے جو میں نے پڑھی ہے حدیث کے راوی ہیں ابو در الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ جو جدید القدر صحابی ہیں نبی علیہ اللاۃ السلام نے ان کو خطاب کرتے ہوئے یہ حدیث بیان کی اور ان کو نصیحت کیا اور بڑی اہم نصیحت ہے اور بڑا بہترین خطاب ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور, اور اس کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے آپ اگر آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمی نے ہاں جنت میں دخول کا ذریعہ اور سبب جو بنتی ہے وہ نیکیاں بنتی انسان نیک اعمال جو کرتا ہے نیکیاں جو کرتا ہے امر صالح جو کرتا ہے اللہ شواب جو حاصل کرتا ہے اسی سے خوش ہو کر کے اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کو جنت ادا کرتا ہے اسی لیے رب العالمین نے قرآن پہاڑ کے اندر ہمیں جنت حاصل کرنے میں جلدی کرنے کا کئی مقامات پر حکم دیا وسارے او ایرا مخصرت رب کو و جنت اردو حسماس و ارد عدت لل اے لوگوں اس جنت کو ذرا حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کر لو کوشش کر لو بھاگ دوڑ کر لو جس جنت کی لمبائی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہوگی وہ عزت لکین اور وہ جنت تیار کی گئی ہے مستقین کے لیے پہیزگاروں کے لیے دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العامین نے عمل صالح کرنے کی ہمیں دعوت کی اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی تاخیر کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد سرماتے ہیں کہ اے ابو گھر اے ابو گھر ابو گھر لا تحقرن من المعروف شہید اے ابو گھر کسی بھی نیکی کو معمولی سمجھ کر کے ترک نہیں کرنا جی میں سوچو کہ یہ بڑی چھوٹی سی نیکی معمولی ہے اس کو کیا کریں کوئی بڑی نیکی ہوتی تو ہم کرتے اللہ سے فرماتے نہیں لا کرن نہ مرن معروف ہے کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو کبھی نیکی کو تم حقیر سمجھ کرتے کے کرا کر کرتا کوشش یہ کرو آپ فرماتے ہیں اس الخیر کو اس آل الخیر کو یہ متعدد صاحب ایک سے حدیث منکور ہے اس آلح خیر کو ہر وقت ہر وقت مرتے دست تم کوشش کرتے رہو کہ نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کر لو تمہارا کوئی وقت یوں ہی اور برباد نہ جائے کسی بھی میں کام کا وقت آ جائے بالکون ادا اکل ادا اکل المقربون اللہ تعالیٰ نے قیامت کے متعلق سرتے واقعہ اندر فرمایا کہ تین قسم کے لوگ ہوں گے قیامت کے دن ایک تو اصحاب المیمنہ ہیں دبائیں ہاتھ والے ہیں تو جہنم میں جائیں گے دوسرے جو ہیں وہ اصحابل ال... ایک ہے اصحاب المشمہ بائیں ہاتھ والے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے اور دوسرے ہیں اسحابل یمین یا اسحاب جن کا نام ہے اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یہ جنتی ہوں گے ان دونوں کے علاوہ ایک ہے وسع السابقون والسابقون السابقون اور ایک ہے سبقت کر جانے والے جس کے اندر سبقت کر جانے والے ہر نیک عمل کا وقت آیا اس میں انہوں نے سبکت کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ جتنی جلدی اس جت عمل کو ہم کر سکیں اتنی جلدی کریں تاثیر نہیں کرتے سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ خوبی میں پیدا کربود <سلام> <سلام> وہ جو شبکت کر جانے والے ہیں اچھے کاموں میں اللہ فرماتے ہیں او اولائک المقربون وہ بالکل اللہ تعالیٰ کے قریب جگہ پائیں گے سب سے اعلیٰ درجہ ان لوگوں کا ہے جو السابقون وقور ہیں اور یہ خوبی ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے سن نبی داود وغیرہ کی روایت غور کریں سبقت کرنے والے لوگ کیسے تھے جمعہ کا دن ہے نبی ریت کا ساتھ دینے کا خطبہ دے رہے ہیں لوگ کچھ ادھر بیٹھے تھے کچھ ادھر بیٹھے تھے کچھ یہاں کھڑے ہیں کچھ وہاں کھڑے ہیں لوگ ادھر ادھر کھڑے تھے آج ریسو ایج لیسو ایج لیسو لوگوں بیٹھ کر خطبہ سنو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ عبداللہ اللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن اتفاق اندر خطبہ شروع ہو گیا تھا باہر رہ گئے تھے دروازے پر پہنچے جہاں جوتا اتارا جاتا ہے ابھی وہی کھڑے تھے اتنے دن ابھی رہے کاش نام کا حکم ہے اور آپ کے حکم اجلیسو کے الفاظ آپ ان کے کانوں تک پہنچے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ پر اسی جگہ بیٹھ گئے جہاں جوتا اتارا جاتا تھا پوشا سر کیوں وہاں بیٹھ گئے یا رسول اللہ جب وہاں پہنچا تو آپ کا حکم کانوں میں پہنچا کہ بیٹھ جاؤ تو میں نے سوچا اتنی بھی تاخیر نہ ہو کہ اندر جا کر کے بیٹھے فوراً وہیں بیٹھ جائے تاکہ آپ کے حکم پر عمل ہو جائے میرے آئیوں وہ السابقون نہ المقربون ادا ہے یہ سبکت کرنا چاہیے وہ اللہ کو شفقت کرو جتنی جلدی ہو کر ڈالو تو دبی رہے سراس نام ارشا کر مت اللہ کرن نہ کسی بھی نیکی کو تم معمولی سمجھ کر کے نظر انداز نہیں کرنا نیکی نیکی ہی تمہیں یہ پتا نہیں کہ ہاں ممکن ہے کبھی اللہ تعالیٰ جہاں تمہاری چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہی نجات کا دریا بن جائے اسی لیے کوئی ہاتھ ہی شہر بڑا پیار بہت اچھا کہتا ہے کہ رحمت حق بہانا نیچو یت رحمت حق بہانہ میں یت اے لوگوں کسی بھی نیکی کو معمولی سمجھ کر کے نہ چھوڑو ہر نیک امر کرنے کی کوشش کرتے رہو کیوں رحمت حق بہانہ بھی جو ہے اللہ کی رحمت جنت میں داخل کرنے کے لیے بفرت اور بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کوئی نہ کوئی بہانہ بہانا جوڑتا ہے بہانہ بھی جو ہے رب کی جنت جو ہے رحمت قیمت نہیں ڈھونڈتی قیمت نہیں تلاشتی ذرا اس حدیث پر غور کریں جو صحیح بخاری اور مسلم میں منقور ہے اللہ اکبر یہ نہیں پتا کہ ہاں کون سا چھوٹا سے چوٹا ممکن ہے بڑی سے بڑی نیکی کبھی رد کر دی جائے اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی آپ کے کام آ جائے ذرا اس حدیث پر ذرا غور کریں اللہ اکبر انسان دم رہ جائے کہ جس صحیح بخاری اور مسلم کی روایت نبی رہے طورا ساد رماتے ہیں کہ ایک انسان ایک فواحشہ عورت ایک حرام کام کرنے والی عورت جس نے زندگی بھرکنے جس میں فروسی کیا ہے راستہ پکڑ کے اکیلے جا رہی تھی راستے میں جگہ ایک کنواں نظر آیا کنویں کی مدیر کنارے کنارے اتنی اونچی اٹھا دی گئی تھی تاکہ کوئی اچانک آدمی رات میں اس کے اندر گر نہ جائے یہ کل وہ دیکھی کہ پانی عرقوں میں بہت مشکل سے ملتا تھا اس نے دیکھا کہ کنویں کا تادا کنواں نظر آ رہا ہے تادا پانی پی اس کے بعد آگے جب وہ کنویں کا پانی پینے کے لیے گئی تو اس نے دیکھا کہ ایک اللہ کتاب ایک کتا پیاس کے مارے چکر لگا رہا ہے اس کنویں کا پانی تو نظر آ رہا ہے لیکن کنواں جھان کر کے دیکھتا ہے تو سوچتا ہے اگر کود کر کے چلے گئے پینے کے لیے تو پھر ہمارا بڑا اثر ہوگا نکلنا اللہ سے فرماتے ہیں پورے کنویں کے چاروں طرف سے دوڑ رہا ہے کہ کہیں اترنے اور اترنے جب بعد نکلنے کی جگہ مل جائے تو کتا داخل ہو لیکن صرف کودنے کی جگہ تو ہے پوچھ سکتا ہے لیکن نکلنے کی کوئی جگہ نہیں اس طرح سے کتا چاروں طرف گھوم رہا تھا دوڑ رہا تھا بار رہا ہے وہ عورت بے پانی پی کر کے جانے لگی تو اس دانیہ عورت کے دھیان میں بات آئی کہ چلو یہ اللہ تعالیٰ کی है ہے پتا نہیں پیاسا مر جائے کتا اس نے اپنے برتن سے جس سے نکال کے پانی پیا تھا نکالا اور کتا اتنا پیاسا تھا اس نے جب کتے کی तो پانی ابھیلنا چاہا تو چود دوڑ کر اس کا برتن منہ لگا دے وہ ایسے اوپر اٹھاتی رہی اور گر پھراتی نہیں یہاں تک کہ کتا آسو سیراب ہو کر کے چلا اکبر کیا خیال ہے ابھی کوئی بہت بڑا کام ہوا یہ تو ہندو بھی کرتا ہے ہندو بھی کرتا ہے شاید آپ لوگوں کو معلوم نہ ہو ہندوستان میں کچھ قومیں ایسی بھی ہیں کے ہندو اسلام کو دشمن لیکن گرمی کے موسم میں پورے بازار میں نوکروں کو مٹی کے برتن میں ٹھنڈا پانی بھر کے برب ڈال کر کے لیمون رکھ کر کے یہ جو پودینہ اور کیا کہتے ہیں آم کچا آم کہیں رکھ کر کے رات جب تک ٹرافک ختم نہ ہو جائے تب تک مزدور کو کھڑا کر کے پانی پلا رہے ہیں یہ کوئی بڑا عمل نہیں ہے بتا ہی میں نے کہا کافی بھی کرا ہندو بھی کرا رات اور کس نے کا پجاری بھی کر کرا لیکن ایک مسلمان اگر یہی عمل کرے پہ یہ چھوٹا ساور کتنا بڑا ہو جاتا ہے کہیں بخاری اور مسلم کی روایت نہ گرحاسان شاخ متے جب وہ عورت مر گئی تو اس کے زندگی بھر کے گناہوں کی مغفرت اور بخشیشو دخول جنت کا ذریعہ یہی اس کا نیک عمل بس ماں ہو اکبر بس کوئی آپ کا عمل اللہ تعالیٰ کو اچھا امر جانا چاہیے بس اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے بس یہ نہیں پتا کون عمل کتنے اخلاج کے ساتھ آپ نے کیا وہ امل اللہ تعالیٰ کیا قبول کر دیا جائے ممکن ہے بہت بڑا عمل آپ نے کیا لیکن اس میں کوئی ایسی خامی ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ نہ بن سکے اچھا جس عمل کو اللہ نے قبول کیا کس کو قبول نہیں کیا کون مقبول ہے کون مردود اس کا پتا تو ابھی نہیں چلے گا اس کا علم کب ہوگا مرنے کے بعد قیامت کے دن جب نا مال رکھے جائیں گے تو اسی لیے اور باقاعدہ اسی واقعے کو ایک مرد کے مطابق بیان کیا گیا ہے اندازہ لگتا ہے کہ دو واقعے ایک مرد کا واقعہ ایک عورت کا واقعہ ہے بتائیے جی رہا تھا کہ آپ نہ آتا ہے کرن نہ میرے مارو کے کسی نیک عمل کو حقیر اور معمولی سمجھ کے کبھی چھوڑنا نہیں ہر نیک عمل تمہیں کرنا پڑتا ہے اللہ ہو ہمیں حدیث یاد آئی ابو وردہ السبی رضی اللہ تعالیٰ کتنے جلیل غور کرو کہتے میں نبی رہس کے پاس پہنچا اور میں نے کہا یا رسول اللہ زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہو سکتا ہے میں مر جاؤں آپ زندہ رہے اور ہو سکتا ہے پہلے آپ کو موت آ جائے اور میں زندہ رہوں لیکن پہلے آج یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ ہم دونوں دو ایک ساتھ زیادہ زندگ رہیں کوئی گارنٹی نہیں تو اس لیے ہمیں کوئی ایک ایسا عمل بتا دیں جو عمل مجھے جنت میں داخل کر دے ابو وہ بھرتا نمی اس نے جریل القدر صحابی نمی رہا سکتے آپ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کوئی گارنٹی نہیں کہ ہم اور آپ کب تک رہیں یہ دو ہی شکل ہے یا آپ رہیں میں چلا جاؤں یا میں رہوں آپ دنیا سے چلے جائیں تو آج اگر زندگی کا موقع ملا ہوا ہے تو ہمیں ایسا کوئی عمل بتا دیں جو جس عمل کی برکت سے میں جنت میں پہنچ جاؤں اور پوچھنے والا کون ہے ابو بردا ارس نمی مہاجر مظاہد مومن مسلمان صحافی اور اتنے سچی اور اتنے اللہ کہ پورے سال بھر گریبوں کے گھروں میں کھانا پکا پکا کر کے بھیج رہے ہم تو اگر ختم نہ دیں تو کبھی کھانا گریبوں کے آپ پہنچائیں گے ہی نہیں سمجھ گئے نا وہ بھی ختم والا اپنے پیٹ کا ہوا لیکن یہ لوگ کھانا پکا پکا کر کے بھیجئے پاٹیاں پڑھیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پورے محلے کے لوگوں کو کھلایا گیا پکا پکا کر کے سینیا گھر میں جا رہی اتنے آمان ہونے کے باوجود سوال کیا کرتی ہے یا رسول اللہ ایسا عمل بتائیں جو ہمیں جنت میں داخل کر دے آپ نے نہیں کہا اب ابھی ابھی تمہیں اب کیا ضرورت ہے تم نے ایمان لایا ہجرت کیا اسلام لائے جہاد کیا بہت سارے اب کیا تمہیں فکر ہے نہیں سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کوئی ایسا عمل بتائیں یعنی جتنے آمار کرتے ان کے علاوہ وہ ایسا مل بتائیں جو ہمیں جنت میں داخل کر دے تو کیا بتایا ہوگا بھائی کیا سوچ رہے ہیں آپ کیا بتایا ہوگا اللہ اکبر تاجب ہوگا دل ادا اے سے دل ان طریق المسلمین اللہ کے بندو جس راستے سے مسلمان بھائی تمہارے گزرتے ہیں اگر مسلمان کے راستے میں کوئی تکلیف سے چیز دیکھو اس چیز کو ہٹا دو جنگت میں داخل ہو جاؤ ماں ہو سر یہ ہے میرے بھائی کمال کسی نیکی کو حکیل نہ سمجھیے نہ سوچو اس کے کرنے میں کون بڑا عمل پڑا ہے اللہ ماں ہو نہ میرا معروف سید آگے آپ نے کیا فرمایا ولاؤ انتل خا خا ہر عمل کرو جیسے بڑے امال کا اہتمام کرتے ہو ویسے ہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کی بھی پابندی کرو ویسے ہی چھوٹی نیکیاں کرنے کے چھوٹے چھوٹے امال کرنے کی بھی پابندی کرو یہاں تک کی چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی نہیں چھوڑنا یہاں تک کی بولو انتر کا بے وجنگ یہاں تک تھی اگر کوئی مسلمان بھائی سامنے آ جاتا ہے تو مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا بھی دیکھی ہے یہ لے کے بھی نہیں چھوڑنا کیوں میرے بھائی مسلمان بھائی کو مسکراتے چہرے سے ملاقات کرنا ذرا ہنس کر کے خریدے پوچھ لینا اس کو احساس دلا دینا کہ واقعی آپ کی ملاقات سے مجھے بہت ہی خوشی ہے اسی وقت آپ مل جائیں کیا بات ہے بھائی کئی روز سے آپ نظر نہیں آئے واہ آپ نے اس کے گھر میں اپنا ٹھکانا اس کے دل میں اپنا گھر بنا دیا سوال یہ ہے کہ اب آدمی خریدے سرف کر لیا مسکراتے ہی چہرے سے مل لینا یہ نیتی بھی نہیں چھوڑنا یہ ہے کہ امر تو بہت چھوٹا ہے لیکن نتیجہ اس کا بہت بڑا ہے امر تو کیا ہے فری میں مسکرا دینا زبردستی ہے نہ کچھ پیسہ دینا پڑ رہا ہے نہ کچھ لینا پڑا ہے نہ کوئی ٹائم برباد کرنا پڑا ہے ہے تو بہت چھوٹا عمل لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے ایک مومن بھائی کے دل میں خوشی کا لکی لہر پیدا کر دینا اپنے مسلمان بھائی کے دل کو خوش کر دینا اور کسی کے آپ کا چھوٹا ہے لیکن مومن بھائی کے دل میں خوشی پیدا کر دینا یہ عمل چھوٹا نہیں بلکہ بہت ہی بڑا ہے جیسے کہ نبی پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ سب سے بہترین عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے آپ نے ساتھ نمایا انتھیلا سب سے محبوب عمل اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اپنے مومن بھائی کے دل میں خوشی کی لہر دوڑا دو اسی لیے فارسی شاعر کہتا ہے دل بدستر کی حج اک برت از ہزار کا با دل بہتر اللہ کے بندوں ایک موبن کے دل میں خوشی پیدا کر دینا خانہ کعبہ کا بات ہزار مرتبہ چکر لگانے سے زیادہ اللہ تارہ کو میں کی اللہ تعالی ہمیں اس حدیث عمل کرنے کی تو فکر ہر کسی بھی بیٹی کو معمولی نہ سمجھو ہر دیکی جہاں بڑے عمل کا اہتمام کرتے ہو وہاں چھوٹی بیکیوں کا بھی اہتمام کرو کیوں میرے بھائی ولو ان کا جہاں تک کہ مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا بھی ہوئی آج کل تو بہت آسان ہے ہمارے بھائی ہیں ماشاءاللہ اللہ میں ہزار کی نوٹ چلتی ہے کہ نہیں چلتی چلتی نا دار دار دار دار. ہزار کی نوٹ ایک کروڑ لے لیا انہوں نے یہاں بھی گسایا یہاں بھی گسایا یہاں بھی بھرا سو سو کی ہے بینک والوں سے کہا بھائی دس دس کی نہیں دینا دس دس کی نہیں دینا پچاس پچاس کی نہیں دینا کیوں اتنا ہو جائے گا ایک ایک ہزار کو دو, دو سو نوٹ میں قور بن جائے گا کچھ یہاں کچھ کی کتنا قور بن جائے گا کتنا ایک لاکھ بنے ایک لاکھ بنے گا کر لیا اور گاڑی آ رہے سوچتے ہیں اللہ اکبر ایک کروڑ ایک لاکھ تو ہے لیکن ان کو ضرورت پڑ جائے یہاں سے پارکنگ کے لیے تو دو درہم سے محروم ہے بے چار آئیے نئی بات سمجھ نہیں آئی اب ایک لاکھ ان کے کام آنے والا نہیں اب کیا کام آئے گا پتا چلا پڑی چیزوں کے ساتھ چھوٹی کی بھی ضرورت ہے جو نماز تو تمہاری عبادتیں ہی ہیں پتا نہیں ان کو سپورٹ دینے کے لیے کتنی چھوٹی چیزوں کی ضرورت پڑ جائے پتا نہیں نماز ایسا تم نے پڑا اس میں کیا خامی رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ نے بات سنت مقرر کر دیا نفل جماعے مقرر کر دیا تاکہ ان کو پہلے اگر فرض میں کچھ خامی ہو تو اس سے اس کو سپورٹ بھی جائے نہ تک ہو جائے اللہ تعالیٰ ملک فرمائے باقی کبھی انتا پور کو